سورت عام سیدا درشی بن کلمات دی او آیا سنا آیا سُنا تعداد ارتباد درین دعواء مرکزی مضمون دعواء مرکزی مضمون سرم خلاصت السورت حاصل السورت پنزم چیمتی آزات السورت اول مضمون تعداد الالاء تعداد الکرمہ تعداد حروب درشت نمار مشتمل لے ذکر ذکر ذکر وال کے تعداد الکرمہ سابق آمد ذکر کی سورت علی فلام سیدہ مشتمل لے فدرین سوا درشت کلمات مانی درین سوا درشت کلمات حروف دسرت عرف لام سیدا یو ذر بندس ومسر یو زر بندسوا سر, سر حروف ہمارے مشتمل بیا نظم مشرق اور اس بات تو عقلی نقلی وحی بیا نم مشرق اس بات تمسری طوحد بادل کہی رد مبدی شرک رد مبدی کاری دے حاصل رد ردو شرک بعد بیان بیا شرک رد مب شرک بعد بیان نو شرک رد مبدی شرک باد بیا نمک جسر تلوکمان مسدر بھی تاریخ کی تھا دا دا تاریف دارفل کتاب کتاب ذکر شو زم الشرق. ان شف غالب یو اللہ دے دا غیر دام شرک شفیع غالبا کر شفیع غالب یو اللہ مارکم مندو نیم ولا شفیع مال کم مندونی شفی غالباسام کم مندی بات مک سورت کی نفرفا سا سورت کی سورت لوک مال کی نفر صرف نفر صرف مغرم پشپ کی, کی شم نمبر آج کے لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ذلك الذي في شرف العلم خصص به بعانده عباد خمسه عشر ان الله عنده المصا ورذ الغيث جسد عند القدره ما سيذكر كاين نبرش في تسرب ما خص ان برات يرب أمر من السماء والارض وسمع رجع اليه يوم ان قال مزار خلف اسال خلف الخمسين المسنه ذلك الذي في العلم ہکیم و شاید سب بار شکوری اِن کلا تل کل سب بار شکور نا تل سب بار ذکر اردو نام نبرآی درائل ربت قدرت لا کھنا تو قدرت اللہ کسی لیکن منشن ربط. شکر سن کی کم دی ہاسل مکھر کل سب بار شکور انتنا کسی دے لیکن شکر سب دے بانے کلیل دی. دیم ہاسل ربتم ساب سورت کی ترغیب ار شکر اور سورت کی و ترک شکر ا سورت کی ترغیب رکر انارت کلباری شکور زم... تھر کے شکرم کری رمتر کری ما تشکرون, قریل ما تشکرون. شفقم سابقا سورت کی اہمیت دم سرت رک ماسرا و شرق اہمیت اہمیت لوکمان کی اہمیت لوکمان ندیثر کی اہمیت تم سری طیادین ربت نصورت مرکزی مضمون نہری او نہاری کی ذکر کئی اولا عظمت قرآن کریم اور دلیل وحی وزجد بے مسلط قاری فاغ مان عدل اربا عقلی تلو دل... تلو دل ذکر آخری اور دل کو صبح آخری یہ تھی وہ مینکان تم با ت نعم ما تعزدون بيقرع ثم جانا نصروا من صلالة من ماعين مهين ثم سواونا فغفئين من روحي و جانا لكم السمال صالح الفضاء خليلا ما تشكرون خليلا ما تشكرون خليلا ما تشكرون بيان داد الله وعاق اولا میرا نہ میرا دل کو جان نا نکلی بنی دشارت بشاراتی بیاں بشارت بشارت و بما منونا اَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا تقابل وَلَهُمْ ثَوَابٌ بِمَا بَيْنَ کافر وَمِنَ الْكَافِرِينَ أَحَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا كَالَّذِينَ أَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ دَارُ الزَّلَزَلِ نَذِيفَةٌ بِالنَّبِيِّ پ نوش پهسم نه برات کې ی کمهن ناممن قبل القون یم شوونه في مساقی صجر کروونه م دفاو ان کو صده في کو ومفت ال دنا الذي نکهخورریمانو م هم ضرروونه سرت کې نفر د ش بعد کار سیاق ض الله ااربع اقر او سیاق ذري نفري زوااجه تففاات دفاده من کرينو بشارت تفار بشار تفارده منانون بیابال سورة نفذ شفظهري سياق الأدلة والبشارات والدفاع لهذه المسألة مختصر سورة نفذ شفظهري وسياق الأدلة والبشارات والتخفيفات لهذه المسألة بعبارة أخرى سورة بيانة مقاصد أربع وآل يوم القرآن الكريم توحيد صداقت الكتاب إيمان بالآخرة إن يتنعوا صداقة الرسول مقاصد تھا مقاصد تھا مقاصد امتیازات سورت یا ممتاز دل ممتاز انسان بت من انسان بت خل انسان چینا انسانی بدل انسان منچین دمر کل موت د تر کل موتر سب نمبر تو مر کل موت دل کم بیاں دو تیل د مر کل موت اذا وقعكم ملك الموت الذي وكل بكم دريب ومقتاد في خصوصي حاله المجرمين بان ورساد غورى ولو طالع المجرمون ناكس روسهم سرل بيتتني ناكس روسهم عند ربهما ربنا اغفر لنا واسمنا ثم مقتاد في خصوصي حاله منان ماني خصوص حاله وماذى ما قد قرط قرص نمبر 83 جاء فجنوب هذ المزاج يدعون ربهم خوفا وسمعا ممتاز خصوسی پیسم نا فلاتا نی ار ہوم کور آتا تل منپس مروا کا مرون جدام خصوصی بشارت ممتازار پا می ممتام و بیاں من امت و جانوحم دون بنا لم سبرو کانو بیاسنا یو کنونا ویا نئی مری سر داٮٔے حالت و جاننا مہم اح ای متر بے امرنا لم سب رو کان بیاسنا کان بیاسنا داؤ جہان فارم کے بلکہ کی تو قوم کی قوم درا کی را ان کے سنا پس نٹول رخلام آجم شروع یا وی رو کم زلا ماتا اسماعیل السلامنا سلام عرب شو قوم عرب اسماعل الحرار حاصل کی ان <سؤال> درن اللہ انذی جی خلق السماوات و الارض اللہ قدرت والا آزاد کی فیلا کید آسمان سے جما بے دلاری پی سچے پیشو گنم ہو کے ثم سوالش میں اللہ استعمال کرے فارس مان استنگ چلا اللہ شان سمناسب دا متقدمین و یات نہ قبل گرے پر سوذنت وانی چاہتے حوالہ کرے کرے پر خود سوذنت کی مر قدم مضمون نہ کرے فارس سوا دانہ سو حمات دون کے انخلاص ان کے سوالش ان کے فرات تدیر کار نظم کتا تدیر یادیر کے ادار کا دسمان نواب کے سو میارو رہی تھی نہیں مراد اگا مرات مراد قمت چینت ماروج کی بندو ردا پنسبد مومین اغا پنسبت, بانی. آو پنسبت کافر روبانی اور مسافت نظم کی, کی. سم بیخی جی فرشتی نہ سفید زات آتی خل کہ ہر چیز آدم علیہ السلام ثم جارا نسوبه في ذاكريه نسن زغم من سلاره مما داخل <سؤال> اسي ذاخلاسي ويزان سلاره او لطفه من سلاره داخل اسي ويزانا انه ابو कमजोर نشن فضلا ثم سواه به برابر قدر و رفع فيه من رو برابر قدر بنا ضمرا في قفاء كانوا مشرب فليل ذباني اضافه ماجمونو خالص للتشريب وجعل لكم السماء بالطاره ذكر تاس و غنا اثر كذا سباق فيذن كثيرا ما تشكروا له الاستاذ شكر سنك في ذنه و سنباني جدید خیمت منگا ذرا کی گئی نہ تفریح اور تو راذرم مجرم نہ کہ سورہ سم کچرے میں تو اجنا اللہ نے عامرہ رفزیا واجیبا تجری تم مجرمان نو بنت ہوا امر اجنا جی امر مجرمان کا کے فل سر ملا نو جی حضرت ور کے فرصن دل اللہ حضور کے اوپر ٹیٹ سربوی ربنا سرنائے رب زمنگا اور زمنگا اوا تزنا چم سدنا کہ نہ مران کارو اور زمنگا پر نہ نام انسان انوس منگی کہ لو واپس کمن دنیا سے شامل کنے ان لاو کنون منگی کہ اون کی صاف حضرت با نے قیامت با نے ولاو شیناتنا کل رفس الخداک من گرا دے تکوینن منگو ور کڑے ہاد نہ سے ہاد داگو خدا ایمان جمری کرسی اصرار کرسی لیکن حق ने ना साबे चेले پر سب دام ساس مانی یقیناً سرد تو لان رفد رانی اتحمی تو سیفاد کمال کمال وانی اوم لا سگ بو زرے بران دین تجا بھا مِنی سفاۃ منی مساج دم سند نرب ہوم بری خود رب خوم فی الب دلہ دادا اللہ نے بدل دا کی فرار دہ کی فلا نفس ما سا خوشی بشارت فلا تم افراد متن چو گن جاور دری سرگ نی د نا او د انسان پض ک دی شو لا و مدار چې دا یمونه دا مسکور فخوانا د مسکول پیس نه غیر دي دی شو دا دغې مسکول ف ی مسکوول فخور نه لا لاون سمعت ولا می رات خطره قال بشره او نپې یو نپونهبانې او د خیراده هم مسکولکر شوي د د فار ري جغه سب د یخوای د سر ب دی ظام ب مع کانو یمنونول ب چې مطلا سبب داو میں نے جی لاسا برابر کے دلّا بہ دمل <سؤال> کے الفر تا دھا ہر جان ایمان ہر جہاں کا دان جنداسا بنا لو تم بہتر آ مخصوگ دنیا جہ نم دے لال روا راجا سُنو بنا دیا مقصد او عذاب عذاب عذاب ذکر خبر بانے دل کر خبر دے دوبر خام خا دے وپسی گی دیا ویگر تاشن لہوا میو گیا جہنم دے ذکر المارسین ومن اضرم مما ذكر به آیات ربی سوڈر صار ابتداسان چن فنکل شاهد فادر فربانی پھر راس کے دا نے اننا بذالمجرمین منتقمون بند مجرمان نقام کا بدلہ سر کو دلیل رکھلی فلاتنا موسی کتاب مغرب کریم صالحان تے کتاب فدی وسلبانی فلا تکو فی مریتم اللقاءه اس نے ضیافت مذر فادر ایک مفہوم دے دو احتمال ذکر کئی یو فلاکو بھی ملئے تھم مل کھائی اضافت دمزدر کتاب تلاجی دے پلا بھی ملئے تھم مل کھائی برکھے کتاب مکے گا شک کی دورد کتاب نہ مسالے سلام تام مارا دارا مغے گا شک کی دور دزافت دمزر فاسو مکے گا شک کی وصول کتاب نہ مسالے سلام تام دیب اجافت دمزدر مخوط نے تا۔ دام سے ملاقات کی زمانم دیگر کے ورکاتات ہیں نا موسی مل کی کو بھی ملے تم المل قائم ہوگا وشکی تم راقات نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالی مصالحم سلام سبین معراج خود ما سبق اولی دروازے مانی کھڑی وجنا ودل بنی سائر ذول منگی کتاب رہے تفاض مرسلوا اور تفصیل بصورت نبی علیہ السلام کے من دون وکیل اعداد بک مثری اللہ تب تخونی وکیلا سر اسراہیل اللہ تب تخمنی وکیلا سی وا جہد اللہ تب تخونی وکیلا منسیمان دو اللہ تینو سنگاب بنی اسرائیل اللہ تب تخم انکیلا مسنف گا شفیع غالب کہ ہم سارے سمبی کتاب کی تمادازی کر دی ون. ون. و انفسنا فنات ثم جعلنا ذل لبني اسرائیل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا فردول من غديبنا سين ائما مقذا في الدين کہ يهدون بأمرنا سے کے نا صبر صبر امام چاہیے او یقینا فد یح فعوت بانی او فاوت گی چکم تکلیف میلاش یقین بانی داد کے بیان حکم دعوت ثم صبروا قرچنی صبر کو بدرفات بارے فداوت کے وقالوا بیااتنا سنگے بند دعوت پر کوں پر ایک خاص منگانے کن کی رب ثواب پیسہ کے میں نے دی کی فرت کہ امر کی فامت سرق جے نبختلا او لم یعذنا کہ ہر عمل قبر امن نواز شو دا دا دکن فی دکن فی دکن فی دکن دی نہ سو منار کہ من کہیں نہ کھون نہ چری گردی پے ہوندا کن رات جائے کہ ان فی ذلک لااتن فی کاذ مشان درز داد اللہ نور رضی دیاتن را وانا ن في صلك فَآرِضْ عَنْهُمْ فَآرِضْ عَنْهُمْ أَخْوَالَهُ فَزِينَهُمْ أَنْتَزِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَزِرُونَ انتظار كَوَتُوْا إِنَّهُمْ مُنْتَزِرُونَ دي دي